آم کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ کی ترتیب دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنگ کی ترتیب سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح کرو تو کس طرح کرنا ہے تین باتیں کرنی ہیں اور دو باتیں نہیں کرنی ہیں سب سے پہلی بات فصب تو ڈٹ جاؤ کافر کے سامنے آئے ہو پیچھے ہٹنے کا مت سوچو ڈٹنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا ہے دوسری بات ون قرلا کثیرن اللہ کو بہت بہت یاد کرو تیسری بات وہ آتی اللہ امریکہ کی افریقہ کی آئی ایس آئی کی اور سی آئی اے کی باتیں مت مانو کس کی بات ماننی ہے اللہ کی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کاموں کو کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ فرما رہا ہے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم جیت جاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ اس جیت کے لیے فتح کے لیے غلبی کے لیے کامیابی کے لیے ان تینوں اصولوں کو جنگ کے میدان میں مد نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ کامیابی کبھی بھی نہیں مل سکتی ظاہری کامیابیاں شاید مل جائیں ظاہری طور پر لوگ یہ کہہ دیں کہ فلان ملک فتح ہو گیا ہے اور نعرہ تکبیر زندہ باد لیکن دراصل وہ دشمنوں کے استخبارات اور دشمنوں کے جاسوسی اداروں کے کنٹرول میں ہیں تو یہ فتح نہیں ہے یہ ویسے ہی گلاب خان کی شادی ہے ویسے چند دنوں کی خوشیاں ہیں اس کے بعد پھر بربادی اور تباہیاں ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلال تو یہ فرما رہا ہے وہ عظیم قماندان ہیں عظیم کمانڈر ہیں اللہ جنگ سکھا رہا ہے اس کتاب کے اندر اور آج کا مسلمان جنگ سے بھاگنے لگا ہے میرا اللہ اور آپ سب کا اللہ ہم سب کا خالق مالک رازق اور حاکم یہ کہتا ہے کہ جن کرو اس طریقے سے کرو سب سے پہلی بات اللہ جل جلال نے یہ فرمائی کہ ڈٹ جاؤ تو سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ اے میرے الہ اے میرے بادشاہ اے میرے حاکم آپ امر تو فرما رہے ہیں لیکن میرے سامنے تیارے ہیں سیارے ہیں ٹینک ہیں ڈرون ہیں میرے پاس تو ایک چھوٹی سی کلاشنگ کوف ہے وہ بھی دو گولیاں مارنے کے بعد اس سے دھواں نکلتا ہے اے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو میں کیسے ڈٹ جاؤں ان کافروں کے سامنے میرا دل گبراہتا ہے تم لوگ تو کبھی جنگ نہیں گئے ہو نا یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جو شخص یہ کہتا ہے کہ دشمن کو دیکھ کر اور جنگ کے میدان میں جا کر مجھے ڈر نہیں لگتا یہ جھوٹ بولتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی ہے انسان جنگ کے میدان میں ڈرتا ہے حضرت موسا علیہ السلاط وسلام جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے فرآون کو شکست دی جنگ کے میدان میں وہ بھی ڈر رہے تھے ہزار ہزار سانپ جب نکلے میدان میں تو موسیٰ علیہ موسا علیہ السلاۃ وسلام ڈر گئے نفسی خی فتم موسا موسا علیہ السلاۃ وسلام کے دل میں خوف ابھرا ایک ڈر ان کے دل میں آیا اللہ تخف ہم نے کہا کہ مت کرو ان کا انتل اعلی یقیناً آپ کامیاب ہوں گے تو بندہ یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کافروں کی اتنی بڑی طاقت ہے قوت ہے شان و شوکت ہے دبہ دب اور حیبت ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اسلحہ بھی ایک چھوٹا سا ہے اپنے بھی ناراض ہیں اور بیگانے بھی مسلط ہیں مفتیوں نے بھی ہماری ٹانگے کھینچی ہیں تو اللہ میں کیا کروں یہ تاوت میرے سامنے ہے یہ کافر میرے سامنے ہے مسلمانوں کی شکلوں میں کافر میرے سامنے ہے کلیما پڑھنے والے کلیما گرتت میرے سامنے ہے میں کیا کروں کلیما پڑھنے والے مرتد یہ ایک نئی قسم ہے کافروں کی کلیما پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں ضرورت پڑے تو جاسوسی اداروں کے احکام کے مطابق جہاد بھی کرتے ہیں تو میں کیا کروں ہے اللہ میں تو بہت مجبور ہوں کمزور ہوں بے بےسہارا ہوں لاچار ہوں اور آپ امر فرما رہے ہیں کہ لڑو اور ڈٹ جاؤ پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے فلاں تو الو ادبار تو اللہ تعالی نے بہت خوبصورت طریقہ ذکر فرمایا ہے وزخر اللہ اے میرے بندے تو اپنے رب کو یاد کرو میں تمہارا چیف ہوں سب سے بڑا جرنیل ہوں سب سے بڑا قماندان ہوں میں نے امر کیا ہے تمہیں میرے بندے تم مجھے یاد کرو مجھے اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ کے میدان میں اگر انسان ڈرنے لگے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اس کا دل پریشان ہو اور بھاگنے کا ارادہ اس کے دل میں آ رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے ذکر اور یہ جنگ کے میدانوں میں ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے ہیلی کاپٹر کا سایہ بات کو سمجھنے نہیں کوشش کروں ہیلی کا سایا ہمارے جسموں کے اوپر پڑ رہا تھا خوف کے مارے ہمارے دل جو ہے کانپ رہے تھے لیکن اللہ اللہ اللہ اللہ کا ذکر یا اللہ اے اللہ ہماری مدد فرما بس تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر غائب ہو گئے اور ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اپنے اپنے جگہوں میں پہنچ گئے یہ ایک بار نہیں کئی بار ہم نے الحمد دیکھا ہے ہمارے ساتھیوں نے دیکھا ہے جنگ کے میدان میں آپ اللہ کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں آپ کو اس بات کا سو فیصد یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے ہمارے دو ساتھی تھے ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے اب ایک شخص جب دوسرے کو قرآن سنا رہا ہوگا وہ کتنے نزدیک ہوگا اس سے یہاں دونوں ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھے ہوتے ہیں نا ڈرون ہوا ایک ان میں سے شہید ہو گیا اور دوسرا زندہ ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان ڈرون کے ذریعے نہیں مرتا اللہ کے حکم سے مرتا ہے اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا شہادت اور اس کے لیے نہیں لکھی تھی وہ آج بھی زندہ ہے اگر جنگ میں ثابت قدمی چاہتے ہو اگر کافروں کے خلاف جہاد میں کامیابی چاہتے ہو تو امریکہ اور افریقہ کو یاد مت کرو چین اور روس کو یاد مت کرو اقوام متحدہ اور دوسرے جاسوسی اداروں کو یاد مت کرو بلکہ ان سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو اور علماء اکرام یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے یہاں پر صرف اس بات پر اکتفا نہیں فرمایا کہ ذکر کرو بلکہ یہ فرمایا کہ بہت زیادہ ذکر کرو یہ پانچ مرتبہ نماز پڑھ لینا گویا کہ اس کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے دشمن کے سامنے میدان میں ڈٹنے اور دشمن کے سامنے میز پر ڈٹنے دشمن کے سامنے ہر ہر ملاقات میں ڈٹنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ زیادہ اللہ کو یاد کرو ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو آپ میدان میں لڑتے ہیں دوسری جنگ وہ ہوتی ہے جو آپ میز پر لڑتے ہیں دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کلاسنکوف دونوں کے پاس نہیں ہے باتوں کی جنگ ہو رہی ہے یہ بھی جنگ ہے وہ کوئی آپ کا خال آزاد ماموزاد تو نہیں بیٹھا ہوا آپ کے سامنے ہو سکتا ہے خال آزاد ماموزاد ہوگا لیکن کفر و اسلام کی جنگ میں وہ اس طرف ہے اور آپ اس طرف ہیں میز پر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اللہ کو یاد کرو اور صرف یاد کرنا کافی نہیں بلکہ بہت بہت یاد کرو ود قر اللہ كثيرا اے وکرن كثيرا اللہ تعالی کو بہت بہت یاد کرو ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی لال تفلحون تاکہ تم مراد پاؤ تاکہ تم کامیابی پاؤ تاکہ تم اپنے ہدف کو پاؤ تاکہ تم اپنے مقصد تک پہنچو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالی کو زیادہ زیادہ یاد کرو یہ کرنے کے دو کام ہو گئے تیسرا کام وہ آتی اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کو مانو اجی ہم تو مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو بات اللہ کی بات یہ کتاب ہے اور آن ہے جسے پاکستانی نظام نہیں مانتا اگر مانتا تو یہ جنگ نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ احادیث ہیں جسے پاکستانی نظام نہیں مانتا اگر مانتا تو یہ جنگ نہ ہوتی اتنے سارے لوگ قتل نہ ہوتے دونوں طرف سے یہ پاکستانی نظام کے چوہے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کو معاف کر دیں گے ارے تم کس کو معاف کرو گے معاف تو مجرم کو کیا جاتا ہے مجرم تو تم خود ہو تم نے امریکہ کا ساتھ دیا تم نے مسلمانوں کو تباہ کیا تم نے امریکہ کو اڈے دیے تم نے افغانستان کے طالبان کو تباہ کیا عمارت کو تباہ کیا تم تو مجرم ہو کفار کے ایجنٹ ہو پراکسی وار میں مصروف ہو پرائی جنگ میں تم کود گئے ہو یہ تو طالبان تو غیرت حمیت اور اسلام کے خاطر تمہارے خلاف لڑے ہیں یہ بات دوسری طرح ہوئی جیسے چور کوتوال کو ڈانٹے چور جو ہے وہ قاضی صاحب کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے مجھے پکڑا کیوں ہے بات سمجھ رہی ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے چور جو ہے وہ قاضی کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے مجھے پکڑا کیوں ہے چوری کیوں نہیں کرنے دیتے مجھے اللہ تعالیٰ پاکستانی نظام کو تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ اسلام آباد میں اسلام آباد فرمائے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمیں زندہ و تابندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم مر جائیں شریعت زندہ ہو جائے اسی کو کہتے ہیں شریعت یا شہادت شہادت کا کیا مطلب ہے ہم نہیں ہوں گے دنیا میں لیکن شریعت ہوگی یہی مطلب ہے نا شہادت کا یہی مطلب ہے کہ آپ نہیں ہوں گے نا تو اسی لیے شریعت کو پہلے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے اور شہادت کو دوسرے نمبر پر شریعت یا شہادت شریعت ہوگی یا شہادت ہوگی شریعت کے خاطر آپ شہید ہوں گے نا شریعت کی خاطر آپ جہاد کریں گے ظالموں کے خلاف آپ جہاد کریں گے تو شہادت اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے گا پاکستانی نظام کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ جب تک پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام نہیں ہو جاتا مظلوموں کا انتقام نہیں لے لیا جاتا اور اس نظام کا برا انجام نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے وصل خلق محمد اجمائین سبحان وسلام والسلام و رحمۃ الله وبرکاتہ